بولے اچھا بولیں سلجھا ہوا بولے ایک جملہ بہت خوبصورت ہے چاہے تو یاد کر لیں چاہے تو لکھ لیں اتنا مت بولو کہ لوگ خاموش ہونے کا انتظار کریں بلکہ اتنا بول کر خاموش ہو جاؤ کہ لوگ کچھ اور سننے کا انتظار کریں سنیا تیرا کلام بڑی دیر ہو گئی ایسا بولے نا کہ بندہ کہ کچھ اور فرمائے نا ابھی اور کچھ اور یہ ہی ہے بزار اور آپ بولی جا رہے ہیں اگلا سوچ رہا ہے یار پتہ نہیں کب خاموش ہوگا کوئی میوٹ کا بٹن ہے تو وہی دبا دوں اتنا بولتے لوگ آپ کو آپ کو بھی اندازہ ہے مجھے بھی اندازہ کچھ لوگوں کا لوگ فون نہیں اٹھاتے کہ اگر فون اٹھا لیا تو آدھے گھنٹے سے پہلے سے فون نہیں رکھنا صرف طبیعت پوچھنی اور اس میں آدھا گھنٹہ لے لینا ہے ایسا نہیں اب زمانہ بہت ہر بندہ بیزی ہے اب کیوں کسی کا اتنا بور کرنا چاہتے ہیں بڑی مختصر جامع ایسی بات کریں کہ بندے کو مزہ آ جائے روکے حضرت کچھ اور نا یہ اپنے ٹیسٹ بھی لیا کرو جب کسی سے ملاقات کر کے کھڑے ہو نا اور اگر وہ کہے حضرت پھر کب ملیں گے تو سمجھ لینا چلو جناب کچھ تو ڈالا ہے نا کچھ دیا ہے اور اگلا کہ بس گھڑی دیکھتا رہے آپ کی گفتگو کے دوران آپ کہیں پھر کب ملیں گے تو میں بتا دوں گا انشاءاللہ شاء بعد میں پہلے یہ والی تو ختم کریں نا یہی ختم نہیں ہو رہی ہے تو اگلی کی کام بات کریں فرق ہے ایسے مبلگین بھی ہیں ولہ میں جانتا ہوں جب آ جائیں تو لوگ قریب آ جاتے ہیں کچھ بدری پھول بتائیے کچھ بات کرنے ہیں آپ سے اور ایسے بھی ہیں جب وہ آ جائیں تو لوگ گلیوں میں چھپ جاتے ہیں ارے نکلو بھائی وہ آگے اب تو گئے اپن گھنٹے دو گھنٹے تو ویسے ہی نکل جائیں گے راستہ بدل دیتے لوگ دیکھ کر اب جس کو دیکھ کر راستہ بدلا جا رہا ہے وہ کیا بھی ان کا کام کر سکے گا اب خود سوچو خود سوچیے اور ایک ہے مکنا تیس میگنیٹ دیکھا آپ نے مکنا تیس کیسے لوہا آ کے چپکتا ہے ایسے بن جاؤ کہ جدھر جاؤ لوگ خود آ کے چپک جائیں جب آپ کے ارد گرد عوام آ کر ذمہ داران بیٹھنا پسند کریں گے آپ تو آپ کے مزے آ گئے نا جو کہنا ہے مانیں گے آپ کی آپ بیان کریں آپ درد دیں آپ نماز کی دعوت دیں آپ امامہ پہنا دیں واٹ ایور کیونکہ وہ آپ کی سننا چاہتے ہیں اور آپ جائیں اسی مکاناتیس کو الٹا کر دیں کبھی دیکھا سب چیزیں دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں مقدیس بنو مگر اس وہ والی سائیڈ بنو کہ جس سے آ کر لوگ چپک جائیں بیٹھیں بات سنیں اور اس کی مین چیز جو میں آج تک سمجھاؤں اپنی زندگی میں وہ آپ کی گفتگو ہے گفتگو میں پھول ہو نشتر نہ ہو انگارے نہ ہوں